پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام اور اماں جی ہوا سے یہ بات کہی کہ اب تم جنت میں رہو کھاؤ پیو قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں کولا منہا راگا کھلم کھلا کھاؤ جہاں سے تم چاہو جہاں سے دل کرتا ہے جو مرضی کھاؤ راگا عربی میں اس نعمت کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت مشقت نہ ہو اور اتنی وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ پیو جو مرضی کرو لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا ولا تقربہ ہاد ہی شہ دیکھیں اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا لیکن اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ ولا تقربہ ہاد حصہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا اگر تم قریب بھی گئے فتح کو نمین تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس سے اصول فقہ کا ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے جسے صدِ ذرائع کہتے ہیں یعنی علماء اصول فقہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں اپنی ذات میں تو ناجائز یا ممنون نہیں ہے لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ جائز کام کر لے تو حرام اور ناجائز کام میں بھی پڑ سکتا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز جو کام ہے وہ بھی ناجائز بن جاتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں کہا تم اس درخت کا پھل نہ کھانا بلکہ کہا والا تقربہ ہادی حصہ جرا اس درخت کے قریب بھی مت جانا اگر قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے تم اس درخت کا پھل بھی کھا لو اور پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ فضل اللہ شیطان بہکایا پھسلا آیا ان دونوں کو شیطان میں اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا وہ درخت کون سا تھا اس کے متعلق نہ تو قرآن میں کچھ بتایا گیا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے بہرحال وہ ایک درخت تھا اور شیطان نے پھر آدم اور جی ہوا علیہ و صلاح کو بہکایا پھسلایا ان کو ورغلایا قرآن کہتا ہے کہ اس نے انہیں یہ بتایا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے حضرت آدم اور جی ہوا اس کی باتوں میں آ گئے کھا لیا جب پھل کھا لیا کپڑے اتر گئے زمین کی طرف ان کو اللہ نے اتار دیا اور کہا اہ بھی تو بازو ادو اب زمین کی طرف اترو وہیں پہ تم رہنا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں ان کو ابوالبشر کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی بھی ہیں یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ عصت انبیاء کے متعلق بتا دوں انبیاء کی اسمت اقلن اور نقل ثابت ہے انبیاء جو ہیں ان سے چھوٹی اور بڑی غلطیاں نہیں ہوتی یہ گناہ نہیں کرتے جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کرتے اور خص آ, چونکہ انبیاء کا مقام جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے اس لیے قرآن پاک میں یہ حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کے متعلق یا کسی اور کے متعلق جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان سے غلطی ہو گناہ ہو گیا تو وہ اگرچہ گناہ یا غلطی گناہ نہیں تھا وہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی بھول تھی جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن چونکہ چھوٹی غلطی کو بھی بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام کو ڈانٹا بھی اور سزا بھی دی اور ان کی اس بھول کو اللہ نے غلطی کا نام دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ زمین میں چلے جاؤ وہیں رہنا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے چند کلمات سیکھ لیے تھے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغ فرلنا وَ تر ہمن الن کونَََََََََََََََََََ وہ کلمات تھے کہ اللہ ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر و علم تغ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا و تر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا البتہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے یہ کلمات حضرت آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے تو یہی کلمات وہ پڑھتے تھے ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کی توبہ قبول کی قرآن پاک میں آتا ہے فتح علیہ تابہ یتوبو کے بعد اگر الا الف والا الہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اگر تابہ یتوبو کے بعد اعلیٰ عین والا اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا تو یہاں تابہ علیہ ہی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی کیوں کیونکہ وہی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا کہ کُ اللہ بھی تو جمیا اترو تمام کے تمام زمین میں پیچھے بھی کہا تھا یہ بتو یہاں بھی کہا یہ بھی درمیان میں ایک ذکر کیا کہ فتح القاعد میں اور ربی کلمات ان فتح بہ علی پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اترو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور عماری ہوا کی توبہ کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا احبت المنہا جمیہ دوبارہ احبت المنہا جمعیہ کہنے میں یہ حکمت ہے کہ تمہارا زمین میں اترنا زمین میں اترنے کا جو میں نے حکم دیا ہے وہ سزا کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک مقصد کی تعمیل کے لیے تھا مقصد کیا تھا انی جائل الفل ارد خلیفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے توبہ قبول کر لیا اور تم سمجھو کہ ٹھیک ہے توبہ قبول ہوگی ہم جنت میں رہیں گے نہیں توبہ اگرچہ میں نے قبول کر لیا لیکن پھر بھی اہب و منہ جمیا میں نے ایک مقصد پورا کرنا ہے انی جال الفل ارد خلیفہ میں نے خلیفہ بنانا ہے زمین میں اب تم زمین میں جاؤ ف عما یاتی ہدن میری طرف سے ہدایت آئے گی انبیاء آئیں گے رسول آئیں گے کتابیں آئیں گی صحیفے آئیں گے سارا کچھ آئے گا ہدایت آئے گی میری طرف سے جس نے ہدایت پر عمل کر لیا ہدایت کو مان لیا فلاں خوفن علیہم ولاحم یا سنون <يَحْزَنُون> ایسے بندے پہ نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی اگم زدہ ہوں گے پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم سے نجات انہی کو ملتی ہے جو رب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے فلا خوف بس نہیں خوف ہوگا ان پر خوف کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف یا مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے ولاحم یا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے حزن کسی مقصد یا مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو حزن کہا جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ امبیا کی انبیاء کی خاص صفت ہے ان کو یہ اللہ کی طرف سے مرتبہ حاصل ہے ان کو یہ اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی ان پہ غم نہیں ہوتا ان کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا فلا خوفً آئندہ پیش آنے والی کسی مصیبت کا اندیشہ نہیں آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف کا اندیشہ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال صحیح ہیں جب انہوں نے غلط اعمال ہی نہیں کرنے تو انہیں سزا کا کیسا خوف ولاحم یا اگر ان کی کوئی دلی مراد پوری نہیں ہوتی اگر ان کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوتی اگر ان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے اگر ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوتی تو اس سے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہر چیز اللہ کی ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہماری بلائی کے لیے کرتا ہے حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کے اس واقعہ سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں کیا حکمتیں ہیں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لے اللہ رب العزت اگرچہ بے نیاز ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان جاعلف العرضی خلیفہ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جسے جتنا علم عطا کرتے ہیں وہی اسے ملتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا زمین و آسمان کا غائب اللہ ہی جانتا ہے ان اللّہ انہ کے پاس قیامت کا بھی علم ہے وہی جانتا ہے دنیا میں کیا ہوگا بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا سب ہر طرح کا علم اللہ کے پاس موجود ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا اور انسان وہی سیکھتا ہے جو اللہ اسے سکھا دیتے ہیں اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ علم اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اگرچہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہیں اسے بھی غیب کا علم نہیں سب سے بڑی بات اس واقعہ سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اور ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا رتبہ فرشتوں سے بڑھ کے ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے فرشتوں سے بڑھ کے انسان کا رتبہ ہے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام کا رتبہ ہے انبیاء کا رتبہ ہے اس واقعہ سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ بھی ضلیل و خوار ہو جاتا ہے وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لینی چاہیے بہت جلدی توبہ کر لینی چاہیے فتح کا آدم رب ہی کلیمات ان گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی پھر کیا ہوا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنی چاہیے غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لینی چاہیے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی شریعت پہ عمل کر کے ملتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریشان نہ ہو دلی طور پہ ہم مطمئن رہیں تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں جیسے شریعت کہتی ہے بالکل ویسے ہی کریں اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ومن استقمین اللّہ قلعہ ومن استقمین اللّہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں اللہ کہتے ہیں جس نے قرآن و حدیث پہ عمل کر لیا شریعت کی بات مان لی فلاں خوفن علم ولاحم یاضنون ایسا بندہ خوف زدہ غم زدہ ہو سکتا ہی نہیں آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے پریشانیوں کا حل شریعت پہ عمل کرنا ہے جو بندہ شریعت پہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے دکھوں سے نکل جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق فرمائے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اپنے والد صاحب حضرت آدم علیہ صلاحت علام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے و آخر العانہ ان الحمد للہ رب العالمین